مند سی ناموالم سلاد گیا سید یا آمنوا علی علی <اخدلسمند> <سلام> رسول اللہ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 پھر ترا نے اجازت دیتی ہے کہ تسی نہ روکو لیکن آخری درجہ جو ہے ایمان کا اس پہ تو قائم رہو نا کم از کم دل میں اس کو برا تو سمجھو نا تے اگلے دی تعریف نہ کرو دی برائی دیکھ کے اگر کسی دی تعریف کیتی جائے تو صرف اس نے چنگے کام دی کیتی جائے چنگا کام بڑے, بڑے بڑے بڑے بندے کو میرے ورگے کو ہے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 اج رکھے جیڑا بندہ رب سونے واسطے غیرت رکھتا ہے رب سونا بھی غیرت رکھتا ہے جیڑا وی رب سونے بھی نافرمانی نا فرمانی گسا چڑھ پھر رب سونا جدو اس بندے کی نافرمانی فرمانی ہے نا کوئی بندہ ان دکھ اللہ دینا لاگا پھر جی تیرے کول نہیں نہ برداشت ہوا دکھ دے گا بڑا سا چیر کے رکھ گے اپنے مگر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 کیوں بنے کیوں پیا اس طرح کرتا ہے اس کے گئی ہے خدا, دے خدا دے حبیر دی جدو غیرتک حجرت میا شر رحمت اللہ فرمے ہوں گے سر فرمانتے سر ویلی ہو اللہ بھی فرمانی جی ویخو تو یہ ٹیا کرو جی چیتا شکار سے ٹائم ایرت آلی اللہ پیار کرتا ہے نا وہ تھوڑا لو آپ بابا جی جی سامنے بیٹھے ہیں بابا جی جی سامنے بیٹھے نے جنہیں نعرہ ماریا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 جنہ حضرت حضرت, حضرت اکرم رضی اللہ حضور دے سابی حضرت نے حضرت نے دے پیروں میں سنگل مار لیا سنگل سن مار کے انہوں نے دین سکھا دے, دے, غلام پہلا دے سن وہ نسا ہوں گلام سن نا پہلے جڑے پردے ہوں سن گلام ان سجا وہ اس کر کے انہیں پیروں سنگل مار ہے جی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 نرمی اس وقت کرنی جس وقت تمہیں جان کا خطرہ ہے صبر نہیں کر سکتے ہے ہاں جی یا فساد پہ جائے گا اوتے تسی چپ رہ رکتے ہو چپ رہ ہو ہے جی اوتے دن مدارہ یہ شرح اس دے اندر جائز ہے ہاں جی, تے شراد شراد ہاں جی تے تیسری دین دے اندر سختی تسلب فیم فلانا بڑا سخت جنو جنوب نے ہیں جی یہ تیسری شہ مومن کا اچا درجہ وہی ہے جڑا دینر سخت ہوتا ہے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 دو فردو نے چل کہہ کے اپنی جان شرامن دی کوشش کرنا انتہائی حماقت کہ جناب اصل نہ چڑھن جانے سن کرنا پینا ہے اے بے وقوفی دی گل ہے رب سونے دی بارگاہ ان جان نہیں چھٹنی ہوتی رب کے دلانے بےد جاندہ بھائی مان سی پہلے تو چلو یہ سی بھائی پتہ ہی کون سی جان بچ کے میں جانا بھی نہیں بھی نہیں لگ کرنا جانا رب